اے محبوب تم سے غنمتوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ غنمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں تو اللہ ڈرو اور اپنی آپس میں میل صلاح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر آمان رکھتے ہو